لانچ کرے اب اپنی تحریک جو ہے اپنی انقلابی جو ہجرت مدینہ منورا ہاں یہ میں نے ارد کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ درحقیقت ایک طرح سے وہ ایک پناہ گاہ کی طرف جانے والی بات تھی وہاں کوئی بیس نہیں تھا یہی وجہ کہ حضور وہاں نہیں گئے آپ نے اجازت دے دی بلکہ اہم نقطہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ وہ یہ کہ اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ ہجرت قرآن میں آیا ہی نہیں سورہ کبوت میں ذکر ہے یا عبادی الزین یا فامدو اشارہ ہے ہجرت کر جاؤ اگر مکے میں تم پر ارسا حیات تنگ کر دیا گیا ہے تم میری بندگی نہیں کر سکتے یہاں رہتے ہوئے تو میری زمین کو شادہ ہے جاؤ لیکن اس کے لیے لفظ ہجرت نہیں آیا ہجرت کا لفظ آیا ہے قرآن میں مکی صورتوں میں یا تو آیا ہے سورہ حج میں اور یا سورہ نحل میں اور یہ دونوں ہجرت سے متصل قبل ہجرت مدینہ سے متصل قبل نازل ہوئی تو ہجرت یہی ہے حقیقت میں جو ہجرت مدینہ ہے سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ ہجرت اور وہ ہجرت زمین و آسمان کا فرق ہے وہ واقع ایک پناہ گاہ کی طرف مسلمانوں کو جانے کی اجازت ملی تھی وہاں اللہ کے رسول نہیں گئے یہاں در حقیقت مسلمانوں کی ایک جمیت کے ساتھ جا کر ملنا تھا تاکہ وہاں سے لانچ کر سکے اپنی جو بھی تحریک ہے اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اس کا آغاز کر سکے دوسری بات یہ کی نوٹ کیجئے کہ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ انفال میں اس کی آیات جو ہے پینسٹھ اور چھیاسٹھ اس میں قاعدہ بیان ہوا ہے یکم منکم اشرون صابر یعن اے مسلمانوں اگر تم میں سے 20 بھی ہوئے صبر کرنے والے اب یہ ساری بحث ہماری صبر کی چل رہی ہے یہ حصہ پنجو منتخب نصاب کا صبر اور مسابرت کے مباحث پر مشتمل ہے بیس ہوئے صبر کرنے والے وہ دو سو پر غالب آئیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے مطلب یہ, یہ کلام عثمانی میں نہیں ہے کہ بس ایک بات جو ہے خبر کے انداز میں کی جا رہی اللہ کا وعدہ ہے وہی یکم منکم میں تور ہوں اور اگر تم میں سے ہزار ہوئے اگر سو ہوئے تو وہ ایک ہزار کے اوپر غالب آئیں گے ان کافروں کے بے ان کو لاف اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے اگرچہ یہ چونکہ میرے مقام درس نہیں ہے یہ کہ میں تفصیل جا سکوں کہ یہ تفقت جو ہے اصل میں انسان کو صحیح فہم حاصل ہو تو اس کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے دس گنا بلکہ سو گنا جس انسان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اصل زندگی آفرت کی ہے اس کے لیے موت کا کیا خوف ناٹ دی تو موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر موت کہتے کیسے, کیسے ہیں موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے یہ تو جہاں میں اہل ایما سورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر آنکھ کھل جائے گی یہ یقین یہ علم یہ تفقع یہ فہم اگر کسی انسان کو حاصل ہو تو اب اس کے لیے خوف کہاں ہوگا کس سے ڈرے گا موت سے فرار اختیار, اختیار کرے گا موت کو تو خوشائن سمجھے گا نشان مرد مومن بات گوئم جو مرد آئے تبصم مرتبے ہجرت تو اس کا مقصود و مطلوب بن جائے گی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور خوش تو اس اعتبار سے نوٹ کیونکہ انہیں تو سمجھ ہے ہی نہیں یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں یہی کا عیش و آرام انہیں مرغوب ہے پسندیدہ ہے لہذا کہاں ان کی طاقت کہاں تمہاری طاقت تمہیں اگر یہ ایمان کی دولت نصیب ہے تو تم میں سے اگر سو ہوں گے ہزار پر غالب آئی لیکن اگلی آیت میں فرمایا الف اللہ اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی ہے تخفیف کر دی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلی آیت میں حکم تھا یہ کہ اگر دس گنا لشکر بھی سامنے آ جائے تو تمہیں لڑنا ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح حاصل ہوگی اس لیے کہ اب جو فرمایا کہ اللہ خف اللہ عالما ضاخا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے یہ آئر ظاہر بات ہے کہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً ہی نازل ہو گئی ہو کہ ایک ہی وقت میں یہ بھی کہا جا رہا ہو کہ تم دس گنا کے مقابلے میں لڑ جاؤ اور اسی کو ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ صرف دگنے کا مقابلہ کرو بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئے اور میرے پاس اس کا ایک ثبوت ہے غزم موتا میں تینتیس گنا لشکر سے صحابہ لڑ پڑے اگر یہ آج پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا لڑنے کا تین ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے حضرت زید ابن عارثہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے سربراہ تھے پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر تیار حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ انہما انہم بلکہ تینوں شہید ہوئے ہیں اس میں پھر حضرت خالد بچ نکال کر لائے اور اس وقت ان کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ آیا ہمیں لڑنا چاہیے یا نہیں تو سب نے یہ کہا کہ ہمیں تو شہادت مطلوب ہے کسی شخص نے یہ دلیل پیش نہیں کی تو میرا تو اندازہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے تیے لیکن ہوتا ہے پرانے مجید میں کہ بسا اوقات دس دس سال کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ ہی جس آیت کی وہ ترمیم کے اندر یا جزوی تنسیخ کے طور پر آیت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیا گیا جیسے کہ سورہ مزمل کے اندر جو دوسرا رکوع ہے اس کا میری تحقیق کے مطابق وہ ایک آیت نہیں دو آیات ہیں اور اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تقریباً ایک سال کے بعد ہی نازل ہو گیا اور دوسرا حصہ کم سے کم دس سال بعد اور ہو سکتا ہے کہ مدینے میں نازل ہوا لیکن ساتھ ہی رکھا ہوا ہے یہ پرانے مجید کے اندر اس کی بہت سی مثالیں ہیں میرے نزدیک یہاں بھی ایسا ہی ہے اس لیے کہ اتنا فرق ایک اور پانچ کا فرق ہو گیا پہلے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بیس ہو اگر صابر ہو تو تم دو سو پر غالب آ جاؤ گے یعنی لڑو کہ اس دکھانے کا تمہیں حق حاصل نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہو گیا اگر تم ہزار ہو سو ہو تو ایک ہزار کے خلاف لڑو ہزار ہو تو دس کے خلاف لڑو لیکن اس کے بعد آیت فرما رہی ہے اللہ نے خب فف اللہ عرآن والی اب اللہ نے تم پر بوجھ کم کر دیا تخفیف کر دی تمہاری ذمہ داری میں اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر ضوف پیدا ہو چکا ہے یعنی تمہارا اوسط جو ہے وہ گر گیا ہے مومنی نے صادقین ظاہر بات ہے کہ ان کا تو وہی جوش و جذبہ تھا لیکن جو نئے نئے لوگ اب آ رہے ہیں مدنی دور کے اندر ان کی وہ کیفیت تو نہیں ہے اس اعتبار سے جو اوسط ہے وہ مسلمانوں کا گر آ تو فرمایا فعی یقم منکم میت الصابرۃ میتعین اب اگر تم میں سے دو سو ہوں ایک سو ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے وہی یقم منکم الف الغلب الفین بیس لہ اور اگر ہزار ہوئے تو دو ہزار پر غالب آئیں گے اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے فوکہ نے یہ حکم نکالا ہے کہ اگر دگنی جمیعت ہو تو اس سے تو پیٹ دکھانے کا, کا حق ہی نہیں اجازت اس سے تو لاز من لڑنا ہوگا ان آیات کی روح سے البتہ زیادہ کا معاملہ ہو تو پھر یہ کہ اختیار کی شکل کوئی انسان جو ہے اپنے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے تو پہلی ہدایت تو یہ آئی کہ جنگ اب شروع ہو گئی ہے یہ مرحلہ آغاز ہو چکا ہے اس کا اب دیکھو تمہیں کہیں پیٹ دکھانے کا مرحلہ نہ آ جائے دوسری ہدایت یہ بھی سورہ آ... آ... انفال کی آیت نمبر چھیالیس ہے اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی لشکر سے کسی گروہ سے فسمتوں نمبر ایک حکم ثابت قدم رہو یہ تو وہی بات ہوگی جو پچھلی آیت میں آ چکی ہے اسے انہیں پیٹھ پر دکھاؤ فلات وب الخبار اس کو وہاں پر کہا گیا تھا منفی اسلوب میں یہاں حسمت انداز میں فسمتوں ثابت قدم رہو جمے رہو اللَّهَ اللَّهَ اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاں پاؤ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم سورہ کبوت کے پانچویں رکوع کے حوالے سے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے اتنا ماحول کتاب واقم شاہ منکر والا ذکر اللہ اکبر تو ذکر اللہ ہے جو تمہارے لیے تعلق اللہ کا ذریعہ بنے گا تعلق ممہارے صبر کے لیے بنیاد ہے سہارا ہے تصمر وما صبروں کا اللہ بلّہ <بِاللَّه> تمہارا صبر ہو سکتا ہے اللہ کے سہارے اور اللہ کے سہارے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق روحانی ذہنی قلبی رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے اور اس کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر اور دوسری بات وہ اطیم اللہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بن رہا ہوں ڈسپلن فسم اطیم سم و نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہاری جمیت جو ہے وہ منتشر ہوگی تناز سلو اور دیکھو اختلافات میں نہ پڑنا منازع نہ کرنا تناز نزا کہتے ہیں کھینچنے کو کھینچتان یوں ہونا چاہیے نہیں جی یوں نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اب اسی بحث کے اندر اگر الجھے رہ گئے اور پھر یہ کہ اس جواب کے اندر یہ بحثہ بحثی زیادہ طول کھینچ جاتی ہے تو پھر کچھ ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس جل کے پیدا ہونے کے بعد فرض کیجئے کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اب اس کا ایک منفی ذہن ہو جائے گا اس کے لیے اس کے اندر حوصلہ نہیں رہے گا اپنی جان مارنے کا اور محنت کرنے کا تنازعہ جو ہے اس سے بچو اس کے لیے جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے مشورہ ضرور دے دو مشورہ دے کر اپنے آپ کو فارغ سمجھو اب جو صاحب امر ہیں ان کا فیصلہ ہوگا جو فیصلہ ہو اس پر چاہے انشرا ہو اور چاہے اپنی طبیعت کو مجبور کرنا پڑے پھر منشتے ول مک رہے اب اس کی اطاعت کرو اس حکم کے اوپر عمل کرو اپنی پوری جان اس کے اندر لگا دو اور کھپا دو پورے دل و جان کے ساتھ اس حکم پر عمل کرو ورنہ یہ کہ زیادہ تنازعہ ہوگا زیادہ کھینچتان ہوگی زیادہ بحث مباحثہ ہوگا اس کے اندر ضد بھی پیدا ہو جائے گی ہر بھی پیدا ہو جائے گی پھر اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر اس پر عمل کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا تو فرمایا والا تنازع فتف شروع فصل کہتے ہیں کسی کہ شے کا ڈھیلا پڑ جانا جیسے آرمی کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اٹینشن ایک کوشن یہ ہے پورا جسم تنا ہوتا ہے سپاہی کا یا جو بھی فوجی ہے پورا جسم تمام اس کے پٹھے جو ہے پوری طریقے سے اپنی تناؤ کے اندر اور اب آپ ڈھیلے ہو گئے یہ آساب جو ہے ڈھیلے پڑ گئے تو یہ فشل کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا اگر تم تنازعہ زیادہ کرو گے تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے تمہاری جمیت کا جو کسا ہوا نظم ہونا چاہیے وہ حیثیت برقرار نہیں رہے گی تز ہبا دی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ میں اس لیے خاص طور پر یہ آیت آپ کو اس وقت توجہ دلا رہا ہوں اس کی طرف کہ جب ہم غزم احد کا تذکرہ پڑھیں گے اور اس میں جو مسلمانوں کو آرسی طور پر شکست ہوئی تھی اس میں یہی الفاظ آئیں گے حتا فصل تم وہ تنازع تم فل ام و خیر یہی لفظ فشل اور یہی تنازع یہی لفظ جو ہے وہاں پر آئے گا کہ تمہیں جو وہاں تک اٹھانی پڑی ستر تمہارے شہید ہوئے حضور مجروح ہوئے یہ ساری در حقیقت تمہیں سزا ملی ہے تمہارے فشل کی تمہارے تنازع کی اور تم نے جو ان ڈسپلن کا معاملہ کیا کہ کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی یہاں گویا کے پیش کی وہ واقعہ ایک سال بعد ہوگا یہ یہ سرح انفان ہے جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازر ہوئی وہ ایک سال کے بعد رمضان سن دو میں غزوہ بدر ہوا ہے اور شال سن تین میں غزوہ عہد ہوا ہے تو ایک سال پہلے یہ ہدایات دی گئی ہے کہ اگر ان کے اوپر عمل کرو گے تو اسی میں خیر ہے تو آتی ہے اللہ و رسول ہوں ولا تنازعہ فتفشن و تذہبری حکم وس اور صبر کرو جمے رہو ڈٹے رہو جہاز المال کی قربانی کے لیے آمادہ رہو ان اللہ معرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ تو بار بار آ رہا ہے سورہ بکرا کی جو آیات تھی ایک سو تریپن سے ایک ان میں بھی آیا تھا الذین استعینوا والصلاح ان اللہ اہل ایمان صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو اللہ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی توفیق اللہ کی نصرت یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خود صبر کا گزارا کرے تیسری ہدایت تیسری ہدایت کا عنوان اب یوں سمجھ لیجیے کہ کہیں غلط تصور تبکل اختیار نہ کر لینا توقل ہمارے ایمان کے مباحث میں بڑے شرح و بس کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے ایمان کا لازمی تقاضہ توکل ہے اگر توکل اللہ پر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اگر آپ کا توقل آپ کا اعتماد آپ کا بھروسہ مادی وسائل پر ہے تو آپ کا ایمان جو ہے مادے پر ہے اللہ پر نہیں ہے بندہ بومن کا تو در حقیقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دے رب نہ ہو کوئی وسیلہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں اللہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سارے وسائل اسباب موجود ہو اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اس لیے کہ نتیجے کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے فیصلے سے ہو یہ تو ہے تمہارا بھروسہ تمہارا اعتماد وسائل پر نہ ہو ذرائع پر نہ ہو اسباب پر نہ ہو کل کا کل اللہ کی ذات پر ہو وہ اللہ فلیتوکل پھل اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر توقل کرنا چاہیے لیکن اسی توقع کا ایک مفہوم مخالف کہہ لیے ایک منفی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائیں اسباب کو جمع کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھی کوشش نہ کریں یہ اسباب کو جمع کرنے پر مجھے وہ اشعار یاد آ گئے اکبر اللہ آبادی کے کہ یہ عزم تیرا سعی سے دمساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر اور اسباب کرے جمع خدا ہی کا یہ کام خدا ہی کا ہے یہ کام طالب ہو تو خدا سے تو دعا ہی کا ہے یہ کام بہرحال اپنی جگہ پر دعا کا بھی ایک مقام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب سے مستغنی ہو جائے اور اس کے ذمہ میں کوتا ہی اختیار ہے کوتا ہی جو ہے یہ جرب ہوگا اس کے لیے یہ آیت پڑھ لیجئے یہ آیت نمبر ساٹھ ہے سورہ الفال کی میں نے سورہ الفال میں سے وہ آیات پہلے نکال لی ہے کہ جن کی یوں سمجھئے کہ جن کی حیثیت ہے یہ بھی قوانین ہیں یہ تو گویا کہ یونیورسل ٹروتس ہیں یہ اللہ کی مستقل اور دائمی ہدایات ہیں قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں یہ بنیادی ہدایات ہے جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں واقعاتی اعتبار سے غزوائے بدر کے ذمن میں جو تبصرہ ہوا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بات سامنے آئے گی تو تیسری ہدایت کیا ہے اے مسلمانوں اعداد کہتے ہیں اسباب فراہم کرنا سامان فراہم کرنا اعداد ارداد سامان اسباب وسائل اسلحہ امکانی حد تک فراہم کرو مسپتا تم اس میں کوتاحی ہوئی تو مجرم تم ہو تم اللہ کے ذمے ڈال کر بیٹھ جاؤ کہ ہم نے تو اللہ پر توقل کیا تو یہ تمہاری حماقت ہوگی ہائند لہوم مسپتا تم اپنی امکانی حد تک اسباب و وسائل اسلحہ جو بھی چیزیں فراہم کر سکتے ہو کرو من قوت طاقت میں سے اسلحہ میں سے نفری فراہم کرنی ہے میکسیمم جو نفری درکار ہے اس کو فراہم کرو اسی طریقے سے اسلحہ فراہم کرو رباتل خیل اور گھوڑوں کو رکھو باندھ کر رکھو نظر آئیں لوگوں کو اس لیے کہ گھوڑا جو ہے رسالہ پچھلے زمانے کی جنگ جو ہے سب سے زیادہ اہم جو ہے اہمیت رسالے کی تھی جب گھوڑے چارج کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ بےچارے وہ پیادہ جو ہے وہ تو ان کے تلے لو لے جاتے تھے اس اعتبار سے گھوڑے تیار رکھو رات الخیل تر ہبون اب ہی ادو اللہ ادو وکو اس طرح تم ڈراؤ گے ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو جو تمہارے دشمن بھی ہے اللہ کے دشمن بھی ہے تو کامن ہے تمہارا کافر اور مشرق جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اگر تم نے ساد و سامان فراہم نہ کیا اس وقت جو ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایٹمک پروگرام جو ہے اس کو ہم ڈیٹرنٹ کی حیثیت ہی سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کہ بھارت کا مقابلہ جو ہے کنونشنل ویپنز کن تعداد ان کی یعنی جو تین گنا چار گنا نفری ان کے اسباب و وسائل ہوائی جہاز ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس خاص طور پر نیوی نیوی کا تو ان کی اور ہماری نیوی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سرے سے اب ایک ہی رہ گیا ڈیٹرنٹ اگر ایٹم بم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے دس دفعہ سوچنا پڑے گا کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یکطرفہ نہیں ہوگا بہت بڑی تباہی کا خطرہ بول لے کر ہی کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے پر ہبون ابھی یادو اللہ وادو وکم اگر یہ ساز و سامان فراہم کرو گے گھوڑے بندے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ بڑے عمدہ جو ہے گھوڑے تیار ہیں اور مسلمان کسی بھی وقت جو ہے مسلمانوں کا رسالہ جو ہے کر سکتا ہے تو تم ڈراؤ گے اتنے ڈریں گے تمہارے دشمن بھی اللہ کے دشمن بھی وہ آخری نا اور ایک دشمن تو وہ ہے جو تمہارے سامنے ہے تم جانتے ہو سامنے سے عملہ آور ہوتے ہیں وہ قریش ہیں وہ مکہ ہیں ہے وہ آخری من بندو نہیں ان کے سوا بھی ہے کچھ لوگ لاتم تم انہیں نہیں جانتے اللہ عالم اللہ انہیں جانتا ہے ان سے مراد کیا ہے ایک تو منافقین مارے آستین تمہاری اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تمہارا دشمن جنہیں مسلمان تم نہیں جانتے یہ جمع کا سیوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہو جائے گا ممکن نہیں ہے کہ حدود نہ پہچانتے ہو کہ کون منافق ہے اور کون نہیں لیکن مسلمانوں کا بحثیت مجموعی جو ہے لا تعلمونہم تم نہیں جانتے انہیں مسلمانوں اللہ عالم اللہ انہیں جانتا ہے لہذا اگر تمہاری یہ تیاری ہوگی اور یہ منافق دیکھ رہے ہوں گے تیاری ہو رہی ہے تو ان کے حوصلے بھی دبے رہیں گے یہی ہیں جو پرچے بھیجتے ہیں قریش مکہ کو پھر یہ کہ مدینہ ہی میں یہود جو ہے یہ بھی ایک مارے آسطین کی حیثیت سے موجود ہے اگرچہ حضور نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا لیکن یہ کہ معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرتے رہتے تھے اور وہی کی طرف سے جو ہے وہ ہوتی تھی انگیخت قریش مکہ کو کہ آؤ چڑھ کر تاکہ ہم یہاں اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ جو فتنہ ہے ان کے نزدیک تو اسلام فتنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مشترک دشمن تھے یہود کے بھی اور کفار مکہ کے بھی تو اللہ انہیں جانتا ہے اس لیے تمہاری تیاری مکمل ہونی چاہیے اور تمہاری اس تیاری ہی سے یہ ڈیمورلائز ہوں گے تمہارے دشمن وَمَا الفق و منشائن اور چونکہ اس میں اب سارا کا سارا معاملہ انفاق کا ہے اسلحہ جمع کرنا ہے گھوڑے تیار رکھنے ہیں اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا لہذا یہاں ابزور دیا جا, جا رہا ہے مسلمانوں پر انفاق کرو ومات الفقو فِي فی سمی بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو انفاق ہوتا ہے وہ ڈیفنس کے لیے بھی جو بانڈز ہیں وہ سود کے اوپر یہاں کا حرام خور سود خور جو ہے اس ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کی اگر سلامتی ہے تو اس کی اپنی سلامتی ہے لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ قرض دیتا ہے ریاست کو تو اس پر سود لیتا ہے یہ ہے در حقیقت کہ جس نے ہماری ذہنیتوں کو بالکل مس کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں فرمایا خرچ کرو اپنی بہبود ہے تمہاری اپنی بہبود ہے تمہاری اپنی حفاظت ہے کوئی تباہی آتی ہے تو تم پر بھی تو آئے گی فرمایا مما تم فیقومۃ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا پورا پورا عجر و ثواب ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اب بہت اختصار کے ساتھ چوتھی اور آخری ہدایت یہ بھی بڑی اہم اور بڑی ابدی ہدایت ہے وہ نبی جن لوگوں سے آپ کے کوئی معاہدے ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کسی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے اوپر سے معاہدہ ہے اندر خانے آپ کے خلاف نیشہ دوانی کر رہا ہے سازش کر رہا ہے دشمنوں سے ساز بات کر رہا ہے پمپی ضلع ہی مالا سوا تو دیکھیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں جب تک کہ وہ معاہدہ ان کی طرف دے نہ مارے پھینک دیجئے وہ معاہدہ ان کی طرف معاہدہ پہلے ختم کریں یہ نہ ہو کہ انہیں کی طرح آپ بھی معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی خیانت اختیار کریں اوپر معاہدہ ہے اندر خانے آپ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں یہ آپ کے شاعن نشان نہیں ہے مسلمانوں کو اپنا جو وقار اور اپنا جو بھی اخلاقی لیول برقرار رکھنا ہے جیسے فرمایا گیا کہ اتفا بلتی آسم دفاع بھی کرو گے تو بہترین طریقے پر کرو گے اس میں بھی کسی بے اصولی کا تمہیں اختیار نہیں ہے اصولوں کے مطابق ہوگا دیانت کے مطابق ہوگا اس میں خیانت نہیں ہوگی وَإمَّا تخافن مِن قوم ان مِن خیاانت اگر آپ کو اندیشہ ہو ہی جائے کہ کوئی قوم جو ہے خیاانت کر رہی ہے کوئی گروہ کوئی قبیلہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے سوا. تو اللہ سوا کے مانی بر برملا دنکے کی چوٹ ان کا معاہدہ پھینک دیجیے ان کی طرف ان کے منہ پر دے مارے ان اللہ لَا اللہ اللہ خیانت،, خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ طرز عمل مسلمانوں کے شاید نشان نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ چار ہدایات ہیں ابدی مستقل اور یہ ان کی اکثریت جو ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے صرف پہلا جو معاملہ تھا مستقل ٹاپ جو تھا وہ سورہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی چاروں ہدایات جو ہے یہ سورہ انفال میں کیونکہ غزبۂ بدر جب ہو گیا تو گویا کہ یہاں سے اب وہ آرم کانفلکٹ بال فیل شروع ہوا ہے تو آغاز ہی میں گویا کہ یہ ہدایات دے دی گئی ہے اب انشاءاللہ آئندہ نشست اب گفتگو ہوگی واقعاتی انداز میں غزوہ بدر کے بارے میں بارک اللہ لی وم فرقرآنع عظیم و نفاانی و کم بل آیا و